اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندے ہوا ہے ان کے ہاتھ باندھے ہے جائیں اور ان پر اس کوہنی سے لانت ہے بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہے عطا فرماتا ہے جیسی چاہے اور اے محبوب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترک ہوگی اور ان میں ہم نے قامت تک آپس میں دشمن اور بیر ڈال دیا جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں اور اللہ فسادیوں کو نہ اوچاہتا.